رختندان خود بیرو کشین اپنے آپ کو وہ دیکھے کوئی اور نظر نہ اس کو آئے تو یہ سمجھو کہ یہ جو اپنی ذات ہے اس سے باہر اپنا وہ سامان لے جاتا ہے پھر خارجی کائنات کو مسخر کر لیتا ہے اختار السماوات وض کے آگے چلا جاتا ہے جلوہ بدمستھیچڑا یہاں بدمست نئے معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے بلکہ بد مستی مستقی کی انتہا جو ہوتی ہے اسے بدمستی چونکہ یہ کہتے ہیں اس لیے کہا ہے کہ جو جلوا کے اندر مست ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو دیکھ لیتا ہے خوش ترد نور شینا داند میشرا تو وہ زہر کو شہد سے بھی زیادہ پسند کرتا ہے در نگاہ جاں کیوں باد ارزاں شباد پیشے زندان اون نرزاں شباد پیشا او خارا را درد کا نصیب خدی می برد اس کا پیشہ بڑی سے بڑی چٹان کو بھی پھاڑ کے رکھ دیتا ہے تو اس طرح سے وہ کائنات سے اپنا حصہ جو ہے پھاڑ کے لے لیتا ہے تاز جان بے گزشت جانش جانے اوس جان دے دے تو پھر سمجھو کہ اس کی جان اس کی اپنی جان ہے ورنہ جانش یکم مہمان اس کا ورنہ اس کی جان ایک دو دم نفس کے لیے مہمان ہوتی ہے اس کی یہ شارے ہمدان نے تھا زندہ رود کہتا ہے گفتہ ہی از حکمت ذشت و نکو پیرت آنا نقطۂ دیگر دگو پہلے تھے نا اس نے کہا تھا کہ یہ نشتو زکو جو ہے گوڈا ڈیول شیطان اور جذبوں کا تو وہ کہتا ہے ایک بات اور بھی بتا مرشمانی مانی نگاہاں ہی اب اس کی تعریف میں ہے یعنی وہ لوگ جن کی نگاہیں مانو تک پہنچتی تھی تو ان کا بھی مرشد تھا محرم اسرار شاہن ادائی اس کے ساتھ یہ بھی تھی تیری کہ اسرار شاہاں جو تھے ان کو بھی جانتا تھا ما فکیر حکمراں خاہ خراج تیس اصل اعتبار تخت و تاج ہم سے یہ یہاں مانتے ہیں اب یہ بتائیے کہ تخت و تاج کی حقیقت کیا ہے جواب ہے شاہ خدان کا مجھے یہ بھی کچھ یاد اچھا ہی لگا اصل شاہی چیز اندر شرف و غرب مشرق اور مغرب کے اندر بادشاہت کس چیز کا نام ہے دو چیزیں ہی ہیں یا رضائے امت یا حرب و غرب یا تو یہ ہے کہ وہ سبجوکیٹ کر لیتے ہیں قوموں کو اس طرح سے اس کی رضا حاصل کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ ایکسپٹ کر لیتی ہیں یا ہر بربی سمیشن کے مطابق پھر یہ ڈیموکریسی کا کہہ دیجیے یا اس کو سمیشن سے کہہ دیجیے کہ وہ یوں مان لیتی ہیں جو یوں نہیں مانتی پھر ان کو اوپر چڑھائی کر دیتے ہیں تو ہر برب کے ذریعے سے وہ دو ہی طریقے ہیں یہاں شرپ و غرب کے اندر بادشاہ حاصل کرنے کے پاس گوئیں بات والا مقام بعض رات دا دو کس دا حرام دو ہی شخص ہیں جن کو باز دینا چاہیے رائج دینا چاہیے اس کے علاوہ کسی کو نہیں میں بات نہیں سمجھ سکتا ایک تو ٹھیک ہے یا ار ال کہ کے مین کم شان اوسٹ قرآن میں ہے اللہ واطی رسول و ار ال امر وہ صاحب امر جو تم میں سے ہو آیا حق خد تو برہان اوسٹ ٹھیک ہے اس کے لیے سند ہے قرآن سنج ہے کہ اس کو دینا چاہیے تم سے ہو خدا کے احکام کو نافذ کرنے والا ہو یہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ دوسرا یا جوان مردے چو سر سر تم دخی شہر گیرو خیش باز اندر ستیز یا تو اس قسم کا جوان وہ باد سمون کی طرح جھٹکر کی طرح آندھی کی طرح آنے والا ہو سلطنتوں کو شہروں کو وہ قبضے میں کرے فیش بعض اندر ستےز اپنے آپ کو جنگ کے میدان میں اپنے آپ کو کھول کے رکھ دے روزے کی کشور خشا از کاہری جنگ کے دنوں میں وہ اپنی جبروت اور چرال سے کشور خوش آ روزے سل ہو آج شیوا ہائے دلبری بری سلح کے دن اس میں یہ کہتی ہے تو خیر یہ بخوبی تو اچھی اس میں بتائی ہی ہیں کہ روزے سلا آج شیوا ہائے دلبری نیت و تو وہاں ایران اور ہندوستان خرید وہ کہتا ہے بال تو ان دونوں دو کو دینا چاہیے یا تو تم میں سے جو خود تم چندر دو کسی کو اپنے میں سے وہ تم میں سے ہو یا اس قسم کا شخص کہ جو قوت سے زور سے آ کے ملک کو کلترت کو حاصل کر لے لیکن اس کی خوبی جو ساتھ بتائی ہے کہ صبح کے وقت میں پھر وہ دن کی شان رکھتا ہو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک چیز آ گئی ہے جس سے یہ ہو سکتا ہے ورنہ میں اس سے اگری نہیں کرتا کہ اس طرح سے جو آگے کسی خدمت کو لے لوں اس کو باز دینا چاہیے ہو تو وہی ہر روزر والی بات آ گئی یہ اس کا انقرادی فرم ہو جائے گا کہ روزہ صلاح شیرہ آئے دن غریب یہ جو نظام ہے یہ جو انداز ہے میں اس کو نہیں پسند کرتا یہ غلط چیز صحیح ہے می تو وہاں ایران اور ہندوستان خرید بادشاہ ہی باز دے کرتا خرید لیکن انگریزوں نے تو یہاں خریدی تھی خود یہاں خریدی یہاں بیچی بھی ایران اور ہندوستان ملک خریدے جا سکتے ہیں بادشاہی خریدی نہیں جا سکتی جہاں میں جام رہا اے جوان باہمر کسم گیر از دکانیں شیشہ جا جہاں میں جام شیشہ گھروں کو دکان سے خریدا جا سکتا ہے وار بگیرت بال ار جو شیشہ نے وہاں سے اگر خرید لاتا ہے وہ جامے جامے تو وہ کانچ کا شیشہ ہے شیشہ رہا غیر شکست شیشہ نہیں ریسا. شیشے کا تو شیوا یہ ہے کہ وہ ذرا سی ٹھو لگے گی تو وہ ڈوب جائے گا اس لیے یہ جو خریدی ہوئی بادشاہ ہوتی ہے وہ اس کو تو بات اصل میں یہ کہنا چاہتا تھا کشمیریوں سے کہ ریموٹ میں اٹھ کے کھڑے ہو جائیں یہ جو تم اس سلطنتی حکومت کو جو تم بال دیتے ہو یہ ہے ہی نہ ٹھیک ہے یا تو وہ ہو کہ تم میں سے تم نے خود اپنے میں سے کسی کو چنا ہو ایک تو وہ ہے خلافت چلو برس بھیلے تنزت یہی صحیح کہ کسی نے آ کے ملک کو فتح کیا ہو تو جب بھی وہ ٹھیک ہے لیکن یہ جو ہے یہ دو کم وقت یعنی جنہوں نے خریدا ہے تو بادشاہ تھے خریدی جاتی وہ کہتا ہے جس نے بادشاہت کو خریدا ہے اس کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ تم اس کو بازار تو مجھ کے بنو اور اس کی رعایت بنتے جاؤ اور اس کو خرائی دیتے جاؤ یہ تھا جو کہنا چاہ رہے یعنی یہی محروم بولو یعنی یہی کہہ رہا ہے نا کہ وہ بال جو ہے وہ ان دونوں میں سے ہاں ٹھیک ہے کہ وہ جو اٹھے اور اٹھ کے آگے ان کے خلاف جہاد کرے ان کے ساتھ میں جہاں جا یا وہ جگہ پر دو یا تو اپنے آپ میں سے کوئی چن دو بائی بھائی بھائی کانسٹیٹیوشنل مینز اگر یہاں انقلاب ہوتا ہے وہ کرو یا کوئی ایسا آئے آگے اس کو ان کو یہ شیئر کیس نیس کرے ٹھیک ہے اس کو تم باز دو لیکن یہ جو ہے کہ کوئی مملکت خرید لے اور اس خریدی ہوئی مملکت کے خریدار کو مالک کو اس کو باز دینا شروع کرو بہتر یہ تو بالکل غلط ہے کبھی یہ نہیں ہوتا دنیا سے اس لیے یہ اس انداز سے ان کو یہ, یہ, یہ انقلاب کے لیے آبادہ کرنا چاہتا تھا اور اس میں شدہ نہیں نائنٹین تھرٹی ون میں جو ان کشمیریوں نے اس زمانے میں کیا ہے بلکہ کشمیریوں کیا وہ جو ہتھویاں تھی وہاں کی ساتھ انہوں نے جو کچھ کیا تھا وہ بہت بڑی چیز تھی لیکن ایک ہنگامہ برپا ہو گیا کیونکہ تربیت انقلابی نہیں ہوئی تھی اس لیے اس کو سسٹین نہیں کر سکے وہ لوگ اور پھر اس کے بعد جو ان کا استقبال ہوا ہے پہلے سے کہیں زیادہ شکنجے میں جھگڑے گئے وہ لوگ یہ اندازہ لگائیے یہ عبداللہ بولیں گے شرف عبد اللہ تھا بڑا یعنی یہ بیچا تھا اٹھارہ سو چھیالیس میں انہوں نے گلاب سنگھ کے ہاتھوں میں اب یہ سمجھ हो गया سو اڑسٹھ ہو گیا سوا سو سال ہو گیا ہے اس नहीं کے اندر اور کچھ نہیں وہاں ہو कदर اور وہ تو کس قدر کچھ دیے گئے ہیں اصل میں پوکھری مار بڑی سخت مار نہیں ہے میں سمجھنا ای الزام نہیں دا چاہتا کسی ہو گئے جی کیفیت کمینے ہو گئے پس ہو گئے ابھی ان کی غیرت نہیں رہی حمیت نہیں رہی کوئی جذبہ نہیں رہا کچھ نہیں رہا اس نال آدمی نو سرکس دا شہر بنا دیں اسنکر ہات چرضی کوے گا اس جید نامے کے सफा ایک سو با بانوے پر गए अभी ابھی یہی بات آگے چلتی ہے غنی کشمیری اس کا جواب دے گا کہ ان کشمیریوں کے ساتھ کیا ہوا لیکن وہ یہ आपने گا کہ یہ جو آپ نے کہا تھا نا کہ وہ دھیروں کو درد وہاں سے کہاں سے پیدا ہوا کہتا ہے کہ جہاں بھی تم دیکھتے ہو اور ہمارے ہاں تو ایک طرف ہے ہندوستان میں بھی تم دیکھتے ہو جو ان کی سیاست کے بڑے بڑے نامگر ہیں وہ سارے پنڈت ہیں وہ سب کشمیری ہیں تم دیکھتے نہیں ہو کیسا اچھا دماغ ہے ان کو پتا ہے لیکن وہ ہندوؤں کو کہتا ہے ہاں برامد ذات گاہ زندہ بھی انہوں نے سے تمہیں یہ سب کچھ کر رکھا ہے تو ان کی تعریف کر رہا ہے لیکن وہ حوصلہ دلاتا ہے کہ نامید نا نہ نا ہو ان کے سینے کے اندر دل ابھی برف کی کاش نہیں بنا وہ زندہ ہے دل تو وہ تم دیکھو گے کہ ایک دن یہ اٹھ کے کڑے ہوں گے یعنی کشمیری کی زبان سے وہ پھر ایک امید دلاتا ہے وہ ایک تصور دیتا ہے ان کو مستقبل کا معاشہ بینی کے بے حواز سور ملتیں برف از آگے صبور اٹھے گی یہاں سے یہ سب کچھ ہوگا اور اس کے بعد یہ پھر زندہ روز اپنی نظم ان کو سنا دیتا ہے وہ نظم جو ہے وہ برجستہ ہے اور وہ با بار محل ہے اور بہت اچھی اور پھر یہ آگے آئے گا سادھ ہے اس کی بھرتری کو بھی جنگت کے اندر اس نے بتایا ہے اسے ہم آئندہ لیں گے اس لیے کہ اب شام ہو گئی اس سے زیادہ وقت آج نومبر انیس سو اڑسٹھ کی تیس تاریخ ہے اور ہم جاوید نامے کے سپتا ایک سو ترانوے سے بات شروع کر رہے ہیں زندہ روز فردوس میں پہنچا ہوا ہے چاہے ہم نام سے بات ہوئی تھی تو اس کے بعد غنی کاشمیری کچھ اپنی بات کہتے ہیں یہ چیز میں شروع میں یار کر دوں کہ یہ کتنا حصہ جو ہے وہ خاصا پھیکا ہے پتا نہیں کیا ہو گیا اس ہاتھوں کو بالکل جتنا دل انہیں گوگرو کر کے ہوئے ان یعنی ایک تو یہ چیز حیرت ہے کہ اس زمانے میں یہ ہندوستان کی سیاست میں یہ پنڈت یہ نہرو کا خاندان بال جڑ کے یہ تو یہ سارے پیش پیش تھے تو ڈاکٹر صاحب کا ان چیزوں کا اثر تھا خود اپنے متعلق بھی تو یہ چیز وہ کہتے تھے نا کہ وہاں کا رہنے والا ہوں میں بھی میرے اباؤ اجاد یہ سپرو تھے کپرو اپنے آپ کو کہتے تھے نا کپرو تھے وہ جو اصل مجھ میں یہ ہے یہ مجھ کے ہندی کہتا ہے بات اسی کی زبان سے سنیے اقبال کی زبان سے کہ ہند راہ ای ذوق آزادی کے داد ذرا یہ بتائیے سید را سودائے سیادی کے داد آ براہمن داد گانے زندہ دن لال احمر ز روئے شاہ خجن تیز بینو پختہ کارو سخت کوش از نگاہ شاہ فرنگ اندر خروش اصل شاہ از کھا کے دامن دیر باس مطلع کی اخترام کشمیر با جو ذرا مشکل نظر آئے بات پوچھ لیجیے گا میں سمجھتا ہوں بڑی آسان بات ہے پوچھا ہی نہیں بچائی کھا کے مارا بے شرر دانی اگر بار درون خود کے بے آ نظر یہ جیسے تو سمجھتا ہے کہ اس میں شرم نہیں ہے تو اپنے اندر ذرا نگاہ ڈال یہ تیرے اندر جو اتنا بڑا سوزے جگر ہے یہ بھی تو وہ کشمیری خون کا ہی اثر ہے کی ہما سوزے کے داری لفقاس حیرت ہے مجھے اقبال جیسا شخص جس کے نزدیک خاطر رکھنے کہ انسان ہے کی طرح نہیں کہ اس کی جڑے زمین میں کسی خاص زمین میں پی ہیں یہ تو بہت بلند ہوتا ہے اور یہ نظریہ زندگی ہے سے سب کچھ ملتا ہے وہ یہ کہتا ہے ہی ہم سوزے کہ داڑھی اکجات گویا کشمیری پہ گوملو خان در تاڈا ہو گئی یہ وہی شاعر کا غیر شعوری طور پر جو جذباتی چیز ہوتی ہے اسی کی بنا کے جو شخص میں کیا گیا ہے ورنہ یہ چیز قرآن کے بھی خلاف ہے خود اس کی تعلیم کے بھی خلاف ہے اس کے نزدیک بھی وطن کی زمین یا رنگ اور نسل کا یا خون کا اگر یہ کوئی شہر نہیں ان کو تو میرے صنم بتاتا ہے اور دکھ بتاتا ہے اور ان کو چھوڑ کر گرتا ہے یا پھر یہی چیز آ گئی ہے ہما سوزے کے داری الفجات بادے بہاری از القجات ہوا باد تاثیر او کو سارے ماں بگیر رنگ اسی ہوا کا اثر ہے کہ جس سے ہمارے پہاڑوں میں بھی یہ رنگیلیاں چھا رہی ہیں اور تمہاری بھی یہ کیفیت ہو رہی ہیں کچھ نہیں دیش میں دانی کے روزے در گولر موجائے موجائے, موجائے موجائے می گفت با موجے دیگر تم نے دیکھا نہیں ذنی کشمیری ایک مثال سے بات واضح کرتا ہے کہ کشمیری جو ہے یہ معصور ہو کے رہ گئے ہیں اپنی اسی خطے کے اندر ان میں تب و تاز کا جذبہ نہیں رہا اس لیے ان میں یہ حرارت بھی نہیں رہی اور وہ کہتا کہ جھیل مولر کے اندر ایک دن ایک بھوج نے کہا کہ چند در کلزم بجک دیگر زمین خیز تھا یک دم ہل سر جنم اسی کے اندر موجیں اٹھنا اور ان کا آپس میں ٹکرا کے پھر بیٹھ جانا یہ تو کچھ بات ہے نہیں زادہ ماں یعنی آ جے کوہن یعنی دریائے جینم کو دیکھیے شورے او در وادی ہو دمن ہر زماں بر سمجھ را, را زنب تا بنا کوہ را بر نی پند آ جاں شہروں دستوں در گرف پرورش آ شیر سب بہادر گریف اس جی ایک مقام کے ساتھ اب یہاں دیکھیے ایک مقام کے اندر معصور ہو جانے کو یہاں خود کن ڈن کر رہا ہے یہ اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ ان ساحل سے توڑ کے باہر کے ہی جائے اور باہر نکل کے اور پرورش اشیرے سب بادل گرف او خاکیاں را میں شریف ہما از ماس میں از بیس ریس تن اندر حد ساحل خطاخ ساہل ماس سنگے اندر راہ ماس با کر در صاف تن دوام دبام کے اندر بہر غلطی صبح و شام زندگی جلام میں آنے گوہ دش اے ہنک موجے کے از گزر کیا ہے وہ موج کے ماتم پر روتی ہے بھور کی آنکھ بڑا خوبصورت اس موج کے ماتم پر روتی ہے بھور کی آنکھ آنک. دریا سے اٹھی لیکن ساحل سے نہ ٹکرائی میری یہی چیز اب یہاں کہہ گیا ہے اے کے خاندی خط سیمائے حیات اے بخاور دادا غوبائے حیات اے ترا آہے کمی سوزت جگر زندگی کی پشانی کی خط تو پڑا ہے تقدیر حیات زندگی کی پہچانی کا خط توں نے یہ پڑا ہے اے وہ کہ جو ایشیا کو تم نے زندگی کا حیات کا موغا دیا ہے اے ترا آہے کہ می سوزر جگر تزو دے ما تاب ماں بے تاب تر کشمیر کے آلات کی بنا پر تم بھی بے تاب ہے اور ہم تم سے زیادہ بےتاب ہیں اے ز مرغے اے ز تو مرغے چمن را ہاؤ ہُو سبزہ از اش تومی تو می گیرت وزو اے کے از تب تو کشتے گل زمین اے زمین تو جا ہاں پر امید کار وا را راہ تو ڈرا تو زلے خطہ نو می دی ایٹ زیرو ایٹ ڈبل او ہے ہاں جی دل میں آنے سینا شام مردا نیس اخ گرے شام زیر یخ افسردانس افغر بیٹتا ہوا کوئلہ شولہ برف کے نیچے افسردہ نہیں ہو گیا باش تابینی کے بے آواز سور ملتے بر خیز ادا کے خبر غم مفر اے بندائے صاحب نظر بارکاشاں آہ کسوزد خشک تر شہ ہا سپہرے لا سوخت اد سوز دلے درویش مرد سلطنت نازک ترامد از خبا از دم ہوا توان کر پر دن خراؤ بات ہی کچھ نہیں ہے حکومت کو سلطنت کو رخ دینا یہ تو ایک بلدلے کی طرح چیز ہوتی ہے ایک خونک زور سے ماری ٹوٹ سے ہی لگ جاتی ہے از نوا تشکیل تقدیر امم از نوا تخریب و تعمیر امم نشترے تو گر کے در دل ہا خلی مر توڑا کیوں نہ ہستی کس نہ دی اب اپنے متعلق مطلب چیز بنی کی زبان سے یہ کہہ رہا ہے کہ اگرچہ تیری کیفیت یہ ہے کہ تیرے پیغام کے نشتر دلوں کے اندر فلش بن سکتے ہیں لیکن جیسا تو ہے ویسا کسی نے تجھے جانا نہیں پردہ ہے تو ازلوائے شاعری آنچے گوئی ماورائے شاعریس بھاگو تو کہتا ہے وہ تو ماورائے شاعری ہے لیکن شاعری کے پردے نے تیری حقیقت کو ڈھانپ لیا ہوا ہے مستور ہو گئی ہوئی ہے بے نقاب سامنے نہیں آ رہی اور واقعی بڑا نقصان پہنچا گئی یہ جو میڈیم شاعری کا اس شخص نے رکھا نہیں وہ بڑا ہی نقصان پہنچا گئی اس چیز سے تازہ آشوبے فزن اندر دہشت یق نوا مستانا زن اندر دہشت اس نے کہا ذرا تھوڑی سی کجلی مچا کسی طرح سے پلبلی بھی تو پھر وہ شاعری میں ہی مچا سکتا ہے اور کیا لیکن نظم یہاں اس نے سلیکٹ اچھی نظم کی ہے اس کے لیے بڑی اچھی نظم ہے اس کی مانگ کے پورے عجم میں اور اس کے لیے یہ مطابقت بھی رکھتی ہے جو بات کہتا ہے نا کہ کرنا یہ چاہیے قوموں کو انقلاب لانے کے لیے اس نے بتایا ہے کہ صحیح پروسیس یہ ہے کہ بار نشاء در ویش ہی در سازو دما دم زن یہ پہلے پل و نگاہ کے اندر ایک تبدیلی ہونی چاہیے واقعت کار اس کے ساتھ اور پھر اس میں پختہ ہوتا چلا جا تختہ سے بھی خود راہ بار سلطنت جم زن بہت اچھا ہے یہ اس کے بغیر اگر یہ چیز ہوگی تو فساد تو کریئٹ ہو سکے گا انقلاب نہیں ہو سکتا اس کے لیے با نشائیں درویشی در سازو دما دم زن چوک کشوی خدرا بر سلطنت گفتگ بڑا چشے رہے گند جہانے ماں آیا بتوی سازد گفتگ کے نو ساگد گفت کے بارہ ریت نہ کتنا کی ہے بڑا اچھا شعر یہ گفتگند جو ہے جمع کر سیڑھا کے خدا کے لیے عزت کا نف بارہ استعمال کیا ہے اور یوں بھی اس لیے کہ وہ تو ادھر گفتم کہا ہے یعنی انسان اور چودہ ہی وہ کچھ کر سکتا ہے اور وہاں گفتگ کہا ہے یہ اس کے اندر بری چیز ہے یہ ڈر میں کر رہا ہا دم شاہستہ حریف واہ واہ واہ واہ واہ را رشتے میں دست با مخ بچا کم زن جی بچا مخبہ یہ شراب خانے کے مغت ہوتے تھے نا ایران کے اندر اصل میں تو ایران کے اندر مغت ہوتے تھے آتیش کدوں کے یہ پجاری لیکن اس کے ہاں ان کی عبادت کا جز تھی سومرت یا شراب اس لیے وہی مُغ جو تھے وہ وہ ساقی گری کا بھی کام کرتے تھے وہ کار تھا ان کی ورشپ کا اس کے بعد جب یہ چیز وشوں والی بات تو ختم ہو گئی تو موب جو تھے صرف ساقی یا شراب کے لانے والے کے لیے استعمال ہوا اب ایران کے اندر امرت پرستی ہوئی آم ہاں تو موغوں کے ہاں کے جو بچے تھے نا اسی میں وہ موغ بچے جو تھے پھر وہ موغ بچوں کے ہاتھوں سے یہ شراب کے پیالے پیتے تھے تو یہ موغ بچے آتشکدے سے موغ اور موغوں سے یہ مجھ سے موہ آیا حقیقت میں وہاں سے پھر موغ بچے آئے باہ رشتے میں دستان زن با مچا ہا کام زن اہلائے ایل صحرائی تنہا متوانی سو ای گا جگر تابے بر آدم دان دیا یہ شیر درآمدہ تو سوزے درونے ہو انسان کا مقام اس کائنات میں تو سوزے درونے ہو تو گرنی خونے او باور نہ کنی نہیں چاک در کرے عالم سن دیکھ لیتا ہوں کائنات کے پیکر میں چاک کر کے دیکھ مجھے نظر آ جائے گا اس کے اندر جتنی حرارت ہے جتنا خون اس کی رگوں میں بہ رہا ہے کیوں بھائی جائے گی باور میں کو نہیں چا پے ڈر تہ کرے عالم زن چل پھر آگے اپنی تصوت میں ارت نس چرا گے تو ڈر راہ گزارے نی عشقست اگے تندائے محرم زن یہ عقل کے متعلق مطلب بہت کئی دفعہ اس نے لکھا ہے سراغ راہ ہے منزل نہیں ہے گزر جا گا سے آگے کے سراغ راہ ہے منزل نہیں ہے کشکش ایاگ تر با بندہ محرم زن لکھتے دل پور خون میں فرور لالے زبان در بارو بخاتم زن گوٹھی میں نگینے کی طرح जड़ لے یہ. یہ آنسو کا خطرہ نہیں ہے है بد اخشاں ہے یہاں سے ہونے کی بات ختم ہوئی اس نے اپنی نظم بھی سنا دی سوبت با شاعر ہندی برتری ہری راجا برتر سے اقبال کو خاص امستا ہے یہ بھرتر دھر کرجن کا راجا تھا اور زندگی کا پہلی حصہ سو میں ساتھ میں گزارا اس راج پاٹ اپنے نے سپیلے بھائی کو دے دیا تھا وکرم تھا اس کا نام اس کو سونپ دیا یہ اس دوران میں جس کی چاہیتی رانی جو تھی اس نے اس سے جنسی بے وفائی کی اس کو اس کا بڑا صدمہ ہوا اور اس نے زندگی کے ان مشاغل سے کچھ انڈیفرینٹ سا ہو گیا افسردا سا ہو گیا اس کے بعد ادھر ادھر عمرہ ردراہ نے مل ملا کے اس کی شادی ایک اور لڑکی سے کی تو اس کو عورتوں کی طرف سے بدگوانی رہی اس نے اس کو بھی ٹیسٹ کرنا چاہا ایک دفعہ یہ شکار میں گیا ہوا تھا وہاں اس نے اپنے کپڑے خون واپس بھیجے محل میں یہ کیا کہ راجا کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے اور یہ اس کے سولہ ڈولہ کپڑے ہیں اس, اس کی بیوی نے وہ کپڑے دیے سنگاسن سے اتری چتا جلائی کپڑوں کو پہنا اور اس میں چل وہاں سے جس وقت یہ آیا ہے تو وہ ستا میں جل رہی اس کا اتنا اثر ہوا اس کے اوپر کہ اس نے دنیا ہی چھوڑ دی اور غیرا اختیار کر دیا جنگلوں میں چلا گیا نیپال کی ترائی میں ایک جو تھا گورکھ یہ بارشاہ نے تو اس کو یہاں بنا دیا ہے نا اس کا رہے گا گرو یہ گورکھنا گورکھنااتھ تھا نا رانجے کا گرو جی گرو گورکھنا تو یہ وہاں جا کے اس کا یہ چیلا ہوا تو وہاں پھر یہ اس نے یہ سارے فلوم بھی پڑے پھر ویدان کے سبق پھر اس وقت وہاں اس نے پھر تصوک کے اوپر ویدانت اور ویراگ کے اوپر ونواس کے اوپر یوگ کے اوپر اس کتابیں دیکھی ان میں سے میں سمجھتا ہوں ایک یا دو نظم کی جو کتابیں یہ شاعر تھا وہ ترجیح ہوئی تھی میرا خیال ہے کہ اقبال نے وہی دیکھی ہوں گی اوریجنل تو ریجن کی سمجھ میں بھی نہیں آتی یہ تو وہاں والے جو مستشرک ہیں وہ کچھ کرتے ہیں کچھ پتا ہی نہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ نہیں اگر تو کسی کے ساتھ پتا ہی نہیں ہوتا کہ کمپیئر کر لیا جائے تو یہ اسی کا شیر ہے برسری کا جس سے اقبال نے بالے جی